پہلے زمانے میں سفر بہت زیادہ مشکل ہوا کرتا تھا گھوڑوں پر اونٹوں پر پیدل سفر کرتا لوگ جب گھوڑوں اونٹوں پر سفر کرتے تھے تو بیس میل روزانہ سفر کرتے پھر پڑاؤ ڈالتے تھے اور جگہ جگہ بڑے بڑے درخت ہوتے تھے اور پانی کے تالاب ہوتے تھے پھر وہاں پر کافی لیے رکتے تھے اب اگر کسی نے ایک ہزار کا سفر کرنا ہو تو اس کو پچاس دن لگتے تھے آج اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی ہے ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہیں ہزار کلومیٹر کا سفر بس ڈیڑھ گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے بند اپنا کام بھی کر لیتا ہے اور ڈیڑھ گھنٹے میں پھر واپس بھی آ جاتا ہے تو ہزار کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد پھر وہ یہ دو ہزار کا بنتا ہے پھر اپنے گھر میں رات بھی گزارتا ہے کام بھی کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری فاصلوں کو آسان فرما دیا بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے روحانی فاصلے کو بھی طے کرنا آسان کر دیا ہے ہمارے مشائق میں بعض لوگوں نے فرمائے پہلے ذکر قلبی خال خال بندوں کو حاصل ہوتی تھی اور جس کو حاصل ہو جاتی تھی مشائق اس کی زیارت کے لیے جاتے تھے فلاں بندے کو ذکر قلبی حاصل ہو گئی ہے آج کے زمانے میں اللہ تعالی نے آسانیاں پیدا فرمائی اگر کوئی سال ایک روحانی سفر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے لیکن قدم بڑھانا پڑے گا اللہ تعالی سے مانگنی پا... مانگنا پڑے گا باقی چسکے چھوڑنے پڑیں گے جن پر ہم پھر راضی نہیں ہوتے چھوڑنے کے لیے کوئی انٹرنیٹ کی مصیبت میں پنسا ہوا ہے کوئی سیل فون کی مصیبت میں پنسا ہوا ہے کوئی دفتر میں ادھر ادھر کام کرنے والیوں کی باتوں میں پنسا ہوا ہے کوئی لڑکیوں میں پنسا ہوا ہے کہیں نہ کہیں شیطان نے ہر بندی ڈالی ہوئی ہے ایسا نہ ہو کہ یہ بندہ پرواز کر جائے بعض لوگ تحجد بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں بولنے بھی, بھی احتیاط سنت کا بھی اہتمام لیکن نظر کی حفاظت نہیں ہوتی اور بعض لوگ نظر کی بھی حفاظت کرتے ہیں لیکن غصہ کے مریض ہوتے ہیں اتنا غصہ تو صاحب، صاحب غصے ہو جاتے ہیں پھر تو عجیب کیفیت ہوتی ہے تو شیطان نے ہر کسی کو جایا ہوا ہے اب ان چیزوں کو چھوڑنا اور روحانی سفر کرنا یہ سالق کسی میں ہی اس کے لیے پکا ٹکا ارادہ کرے گا تو آگے سفر آسان ہو جائے گا اگر پاؤں گا گا تو شاید منزل پر نہ پہنچ جائے نظر کی حفاظت کس طرح ہوگی انشاءاللہ اگلے سبق میں